الله سبحانه <تصفيق> الله الحمد لله وكفى وسلامه على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمدن والصفا والصفا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولِ اللَّهِ أَوْلِيَا ء اللهم إلا الله وملائكته صلوا معلمني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ابي بن الله السلام و السلام عليكم يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى ال و صحابك يا سيدي يا مكين اخلوب المؤمن مان پاؤ السلام ختم و سنا تو بات آج رانا فرجاد شان ہو اصلاف امت دی پیر وٹا فرما نے اس محرم شریف کی مناسبت ظالم حکام اور اولا ماؤ مشاع سے اسلام دعائے اللہ تعالی شرے صدر بخشے اور کلمہ حق کا کھڑے تو نبی پاک صاحب لو لاک سم لاہو تالا لین اسلام کیونکہ ہمہ جہتی دین زندگی کے تمام شوبیا ن محیط کوئی شعبہ زندگی کا مسلمان کا اسلام نہیں چڑتا جب شوبیا واسطے اسلام آیا ہے تو سڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ کلی شخصیت ذات متاہرا حضور کی ذات کریما تمام زندگی دے شوبے جڑے نے اندر آپ سرکار کامل رہنما دین جو آپ کا جامع سی تو آپ کی شخصیت بھی جامع سی سک وقت حاکم اسلام بھی سن مجاہد اسلام بھی سن آپ بک وقت عالم بے مشال سن بیک وقت قاضی بھی سن با یک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے خدا شناس مرد حق بھی سن یہ تمام خوبیاں اللہ تعالی نے آپ سرکار جمع فرما دیتی سن تو جدو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگاں اپنا فیض تقسیم فرمایا ہے تو آپ سرکار تو فیض لین آن وہ بھی آپ کو اپنے شوبے اندر پھر بے مثال مرد تیار ہوئے آپ نے اپنے نائب اگر حاکم بنائے تو صدی کو فاروق جیسے اگر آپ سرکار میں اپنے نائب درویشی میں چھ تو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور حضرت بلال جیسے عاشق چھوڑے حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش چھوڑے اگر علماء چھوڑے تو سرکار نے مولا علی مشکل کشاہ جیسے چھوڑے اگر آپ نے مجاہد چھوڑے تو خالد بن ولید اور مولا حسین جیسے چھوڑے۔ رے کہ آپ سرکار کے غلام جنوں چنو گے نہ وہ اپنے میدان کا ایک بے مثال شیر نظر آئے بے مثال ایک اے اے اے اے عظیم انسان نظر آئے گا کوئی بندہ نہیں نظر آ تو آپ اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے سن وہ سرکار دے پورے نقشے قدم چلدے رہ اور جو جو کسے نو کملی والے سپرد فرمایا سگا انہوں نے آن کے شوبا حاصل کیتا ہے مجالے جو اس ماسا کمی پیدا ہوتی اس شوبے دیا ذمہ داریاں نبھائی نے یہ نبی پاک سکار صحابا نرف حاصل سی نہ انہوں نا دے آپ سرکار دے حکموں تو کوئی سرزد ہویا ہے زیادتی ہوئی ہے نہ آمدن دن رشتہ اور نہ ہی آپ سرکار دلما کول نہ مجاہدہ کول نہ کازیاں کول حضور دے صحابہ جب بھی سن پورے تے کامل سن ہر <ارمائے> اسلام اگے جو ہی تریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بہترین دور میرا ہے <ارمائے> یعنی صحابہ کا پھر نال والے دا یعنی تابعین دا والنی تبا تاب لیکن اتنا سی سمہ دا لفظ حدیث آیا جاشارہ ہے کہ جو صحابہ دے دور دی قوت طاقت ہے سی نا وہ بعد والوں کمزور سی سو اگلا دور تیسرا آیا ہے پھر اور کمزوری آ گئی بس تین دور گزرے تے پھر کمزوریاں زور ایسے داخل ہوئے ودے ہی چلے گئے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام کا دور تے کمال گزرا نا کمال کا دور گزرا اس بعد تابئی کمزوری آ گئی حکام کمزوری آئی میں ہاکم ہاکم کمزوری اسلامی طریقے کے چلن در کمزوری آ گئی تے اگے تابین دے دور تابے تو بعد تباہ تابے دور چلامی روش کے طرز دے اندر کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی اگلا دور جدو آئے تو پھر اور آزادی اے غر کے قیامت تک لوگ اے اسلام والا پرسا کمزوری ہی ہوتا جان ہے سوائے سوائے اوقات دے جہے و رب سونا اپنے اسلام کی ترقی والے کسی ویلے کڈ وی لوگا ہے کہ حجاج بن یوسف سی کہ دا بڑا ظالم حکمران سی ادو بعد حضرت عمر بن عبدل عزیز آئے تو کنے سبحان اللہ بے مثال عادل بادشاہ سن تو گرو ہے کہ حضرت سیدنا حسن بفریر رضی اللہ تعالی نو فرماؤں کہ ویچ ویچے لے زمانہ ساہ لیند ساہ لوگا نہ جدو تو وہ ساہ وچوں کوئی نہ کوئی یہو جہ حکمران نبی پاک دے آ سکتے ہیں آ بھی جانے رہے نبی پاک سرکار دے نقشے قدم دے چلن والے سوری आ... زنگیر احمد اللہ علیہ جیسے نوری زنگیر احمد اللہ علیہ آلمگیر بادشاہ جیسے یہ بھی بادے چوہے نے لیکن اس کے باوجود نے عدل و انصاف دیا بھی مثالہ پیش کروا دی تو جناب عالی حکام جدو بھی دین تو تھوڑے ہٹتے رہنے نا تھوڑے بہت ہٹتے رہنے اللہ تعالی نے نبی پاک سرکار دے او نائب جنہ نولا ماں اور انہاں نے حضور سرکار دی نیابت دا حق ادا کردی ہویا حکام وقت کے اکھاں پا کے حق دا کلما بلند کرتے رہ تاریخ گواہ کہ سڈے اولا ماں اور مشائق ساٹھے علماء اور مشایق سوف مشایق تو مراد شوفیاء اولیاء دی جماعت جے شیر ربانی برگے دیں اس طرح دے شبحان اللہ ہمیشہ بعد شامانو کلمہ حق آنکھ میں اور بعد شامان دے قرب تو دور رہنے رہ اپنے آپ ظالم بادشاہ کا سجا خبہ ہاتھ نہیں بنایا کی بنایا کہ اللہ نادہ ہلا شریق مولا د مجید اور نبی پاک سرکار دے فرمانے آی شان اہادی سے مبارک اور ہلور دی تعلیمات دی روشنی دردر یہ بات معلوم سی کہ ظالم دی امداد کرن والا ظالم دی تصدیق کرنالا اور ظالم حکمران دے نال تام و اکھن جڑا ہے او برابر دا ظالم اور برابر دا مجرم بن کے اس ظالم نال جہنم جاوے گا اس واسطے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے کبھی وی سودے بازی والا وی کم نہیں کیتا تے نہ بادشاہاں دے خوف تو حق لو چھپایا ہے مار سن جے اولا ما حقانے مشائق حقام حق حق دق دشائق اور سوفیا جڑے سر سن کے جاو دے بارے ہی اللہ تعالی کا قرآن ہے کہ ان شانا یقادا اللہ اللہ تو صرف ڈردی عالم لوگ <تصفح> علم لوگ صرف اللہ تو ہی دردے میں کی مطلب کسی ہوئی مانا سن لو پھر سن لو اللہ تو صرف اللہ تو ہی صرف عالم ہی ڈرد اللہ تو ہی صرف عالم ہی ڈردی اس آیت پاک نے دو گل سمجھائیا نے ایک دسیا وے کہ اللہ تو ڈرن والے عالم ہی ہونگے آلما تو سوا دوجا نہیں ڈرے گا تیسرا د دوسرا دسیا ہو کہ آلما کا کام وہ صرف اللہ تو ہی ڈرن گے کسی ہور تو نہیں جاو کل <سؤال> تے جناب میرے رنگے ملا ملونے اپنے آلے پاسے مگر حضرت ساحل بن ابد اللہ تسکری ربی اللہ تعالیٰ نو سرکار دیا سدقے جا آپ بیان اتحاد المتقین دے اندر حضرت امام سید مرتلا زبیدی رضی اللہ تعالی انو سرکار نے نقل فرمایا آپ فرما نے علم تین قسم دک علم ابلا اک علم لِلَّهِ ایل ایک علم حُکم بے حُکم اللہ ایک اللہ سونے دا علم اللہ نو جاننے دا علم ایک اللہ دے واسطے جاننے دا علم دوسرا اللہ تیسرا اللہ دے حُکم دا علم فرمایا ہے تین قسم دا ایک علم ہے ایک علم بِاللہ دوسرا علم للہ، تیسرا علم بے حکم اللہ فرمایا علم باللہ اے اوے جنہوں علم ال یقین آخرے اللہ دے درویش دے دل دے اندر کامل پیدا ہو جاندہ ہے رب دے بارے رب دے سچے وعدیاں دے بارے عددین دے, دے بارے کیامت دے بارے حجی صد کے جوہین علم بللہ آکھ دے دوسرا علم للہ جڑا ہے فرمایا ہوندہ ہے جڑا اخلاص دے علم خلوص اپنے اندر کے میں پیدا کرنا ہے اپنے دل دے حوال نوک کے میں بدلنا ہے اپنے دل دے معاملے نو رب نال سدہ کے میں رکھنا ہے انو علم للہ آکھ دے اور تیسرا فرمایا علم د کریما جیڑیے او آیا تے کریما جڑیے یا اللہ سونے نے اے آیت مبارکہ جڑیے اونا اے اللہ نے, نے فرمایا جے جڑے رب نو جان دینے تے یقین لال جان دے نے خلوص لال جان دینے او دے دین دے بارے خلوص تے درد رکھڑوا لینے اللہ حلال حرام نو جانن والے نہیں بلکہ اللہ سونے نو جانن رب دیا سفتوں نو, دی نو, دی نو جانن رب دے جلال اور جمال نو جانن رب سونے دانہ دے صفتہ نو سمجھن والے عمر اللہ تو ہی ڈرتے ہیں جہے رب نو جانن خدا دی قسم کر کے آنا اللہ نو جانن والے جنے بھی آلم ہو گے اللہ تو سوا دوسرے تو ڈر سکتے نہیں نہ صرف اور پھر وا اپنے مولا تعالی تو ڈرنا ہوندا ہے حضرت سلطان حضرت سلطان العلماء شیخ عزت دین بن عبد السلام رضی اللہ تعالی آپ اپ سرکار بیانے بیان اس آیہ کریمہ دے ہے امام مرتضٰی زبیدی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے آپ تو پوچھا گیا حضرت شیخ مرتضٰی زبیدی تو پچھا گیا آپ تو پوچھا گیا حضرت سلطان العلماء عزت بن عبد السلام اوئے یار کی بتنی دین کی گل سنیے نا تو آخری وار آخری وار جا کے تو اس توجہ ہٹا لی بندہ محروم ہو جائے اس واسطے ہر دین توجہ پہلی زیادہ تو وار دیجیے ہوا کو سبحان اللہ کور نال سمجھ حضرت سلطان الاما عزین بن ابد ال سلام اللہ تعالی لو آپ تو پوچھا کہ آدر سو صحیح ایک احکام اللہ دن جاننے والے نے تے ایک رب نو جانن والے نے ان درو عالماں دے وچوں شانہ کے بھی اونچیاں میں تے اللہ دا قران اے انما یخش اللہ من عباد العلماء ایک کے دے بارے آیا اپ نے فرمایا ایک خالی حکمتوں نو جانن والا حلال حرام نو جاندا جان جان اے تجا ہوے جڑا رب دیاں صفتا شانہ نو عظمتا نو جاندا اے فرمایا اول عارف چھا جاندا اے ایک خالی عالم میں انال عارف بھی فرمایا جڑا عارف ہوے گا او دا مقام علماء نالوں لکھاں درجے اونچا ہوئے بندہ دے بارے رب قرآن نہیں فرما یش اللہ دے بارے رب فرمایا کہ وہ صرف اللہ تو ڈردے نے اور کسے تو عالم نہیں ڈرد کہڑے عالم جہ اللہ نو جانن والے ہوں حضرت دین بن عبد سلام فرما نے سلطان والوں لاما مصر دندر جب فرما کئی عالم بیٹھے نے جڑے حلال حرام تھی مگر کھانا خراب ہونے رب تو نہیں ڈرتے اللہ سونے دے دکام دے پورے چلتے نہیں جی ڈرن ڈرن رب تو تے پھر دنیا کے تالب نہ بڑن آخرت تلبگار ہو حق دے طلبگار ہون حق تو ڈرن تے حق دے چلن والے ہون حق بولن والے ہون فرمایا تے اساں ان دے کئی عالم ویکھلے جڑے حلال حرام تے مسئلے جان دے لے واجب فرض جان دے لے مگر اگوں خدا دا خوف دل دمار فتر دی معرفت رب نہیں اللہ بھی پہچان نہیں تائیو ڈر دے نہیں اللہ سونے تے جے رب دا قران تے سچ بول دے او جھوٹ نہیں رب خبر پیا دیندا ہے کہ عالم لوگ میرے تو ڈر دے نے معلوم ہویا ایتھے او عالم जड़े रब नाले नेरमा जबे खुदा दी कसम कर गया भावे किताबा पढ़े होनी भावे ना पढ़े हो भावे किताबा पढ़े होवन तो भावे ना पढ़े होव जिना रब न जा लियाई रब नई हमेशा जालिम हुक्मराना दे टक्कर ल لوگ جہر میدان چ نکلتے رہے پتہ سی مدینے والے حضور وسلم سرکار نے فرمایا کے جا دروے آدی سے مبارکہ چند تین سنا دینا اپنے مدنی تاجدار سکار نے فرمانے والی شاندار سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا اے در ویخ نامدار سرکار نے حضرت کا بل اجرا صحابی نو فرمایا او میرے صحابی تینوں اللہ بے وقوفہ دی حکومت تو بن پناہ دے اللہ پاگراتے بے وکوفاں دے چولان دی حکومت تو پناہ دے وے حضور سرکاردہ صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ فرما عرض کیتی یا رسول اللہ بے وکوفاں دی حکومت کیے حاکم بے وکوفتے چول کے لے اندینے جنہ تو میں نو پناہ پا دیوان دے جے میرے آقا نامدار نے فرمایا عمرہ۔ یو نو نادی لا یو نب ہدایتی وا ینو نتی ہمارا مہم فولا کل شرومی و لین اولا یار دور والا ملم بہم ولم کو مہم فولا ایک منی نام میں دود نہ ل بے حقی شعب و لیمان بے حقی دے دیس پڑیے سہا ستہ دے اندر بھی موجود آقا نامدار نے فرمایا بے وکو فوکمرانہ دے ان بے وکو فوکمرانہ دے نشانی آقا نے درسی فرمایا نشانیے میں میرے بادا ہے سہاں کے گے جڑے میری ہدایت تے نہیں گے میرے سننا طریقے تے نہیں گے جڑا اونا دے چھوٹ دی تصدیق کرے گا اونا دے ظلم دیمداد کرے گا اونا میرا وے نامائے او او میرا وے نہ یار دونوں قیامت والے <سؤال> دنوں دی تصدیق کرنا والے <سؤال> امداد کرنا والے میرے کو مت والے دن ہاؤزے کوسر نہیں آؤ گے انہوں نے فرشتہ آنے ہی نہیں دینا فرمایا وا ملو سب کم جا دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرے گا دے ظلم دی امداد نہیں کرے گا فرمایا میرے حق نے میں انہوں کا وا وہ میرے میں میم ہمارے دو نہت والے دن یہ لوگ لڑے میرے کو لے آ پر بھر بھر کے پلاوے گا آمدار نامدار نے توجہ فرما دی قسم پاوے ہک مووی ماوی عل موی ایک کوئی نشانی دہ رکھ لے دے کے تریقے میں چلوا ہی سمجھی اکڑوا لاو جڑا ہزور دے نبی شریعت تکلی دے کنڈے پورا تلتا جہاں اس طریقے چلن والا حق والا نہیں تو آنا جنہیں مرضی جناب جبے کو مر جن مرضی انہوں دے آستانے ویخے انہوں نے آستانے تجی جب نہ جوی ٹوپیاں تجی شکل توی انہوں نے اجنا مسمسی شکل تینو خراب پا نہ انہاں دے زبانی دے, دے تاجدار نے سانو گل سمجھا اے آقا نے سان فرما درا صحابی تین رب چوڑا دی حکومت تو پناہ دے آئی سب اللہ بڑا لوک سمجھ خدا بھی قسم اللہ دے جڑے عالم حق والے مشاق حق والے بايت.. نبی سرکار طریقے دے، کے دے، چلن والے سڑکے جا جلم کی امداد نہیں کرنی دے کام درد دی, دی تصدیق نہیں کرنی ا第一... آجی چنگے کام چنا کام کسی کولو جاوے خیر وہی تسدیق ایک وکری شہر ہے جی مگر گلت کام دے سچا نہ آخنا ہی جھوٹ دے تصدیق نہ کرنی ظلم امداد نہ کرنی میرے آکا نام امداد وسلم سکار نے فرمایا یہو جہ بند جی انہیں ظلم امداد نہیں کرما کے ظم کے امداد نہیں کروٹ کی تصدیق نہیں کرے نے میرے سن مدینے کے تاجدار سرکار دا فرمانے والی شاہ نے آقا نے فرمایا ہے جام بادشاہ قلم دے گا قلم لکھن واسطے دے گا ظالم بادشاہ لکھن واسطے قلم دے گا میرے آقا نامدار نے فرمایا ہے قیامت والے دنوں اس ظالم دے, دے پا کے جہنم سٹیا جاوے گا اے ظالم نو قلم دن والے دہال خدا دی قسم کر گان سدگے جا تی مولا حسین تو آخنا اللہ <وسلم> اور سونا لے نبی پاک سرکار دی آدی سے مبارک آج تھی پڑا خدا دلہ قرآن فرماندہ والا ترکن ستم سکمار فرما جہاں ظلم جنا کیتا جنہیں ولے تھوڑی جی رغبت بھی نہ رکھا جائے تھوڑا جا ملان بھی نہ رکھا جے تھوڑا جا جھکاؤ بھی نہ رکھا جائے ورنہ کی گا اللہ ہے تین سالما تھو ملنگیاں ملن فتح مسا کمار ایک اگ لگے گی جہنم دی دوسرا تا کوئی دوست نہیں ہوئے گا تیسرا سما ترو امداد نہیں ہوئے گی رب ترف بے امداد نہیں فرماگ فرمایا کریم سالم جہاں بھی ہوسلمان ہو سا جا بھی دل جگبت جھکا مہلان پیدا نہ ہو سی رو ہاں جی میں سامنے پہلو بھی یہ موضوع بیان کر چکیا ہوا ہاں تھوڑی جی والے ماہسے نہ پیدا کرو نہ شکل اپناؤ نہ آدت اپناؤ نہ جناب برے نہ بنیا جب اگ لگے گی اگ بھی لگے گی تیرا صرف دوست بھی کوئی نہیں گا نہ دوست بنے گا مو لالی تیرا دوست بنے گا جہج ویری تیرا دوست بنے گیونکہ جب رب نہ ٹکر لا رب اللہ ٹکر لے بھا پھر کسی ولی نجرت نہیں ہونی تیری کنڈن کی نہ انہیں سوچنا کبھی کیوں اس واسطے اللہ دے بلی وہی بن گئے جا رب سونا بن جا آخونا سوبھانا اسے واسطے توجہ فرما حضرت فزائل بے نیاد حضرت فضائل بن نیاز رضی اللہ تعالا نو سد کے جاوا اللہ دا و ولی بخاری تے جا میں تفویر ہوں سد کے جاؤں محت امام وقت امام وقت اللہ کا فکیل سو سال جیڑے پہلو ڈزال سورت من قرآن فرمایا سزالم بادشاہ سبق ایویں سکھ دے ساہ جب دے قرآن کی سورت سیکھنے ہوں سو سا اے اے اے. سبحان اللہ اسی واسطے سڑکے جا ایے سدیش کی کتاب حدیث دی کی کتاب کے حوالے داری گل کر میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے <تصفح> اے, اے حدیث دی کی کتابیں سگیر تبرانی شریف دی جو نمبر پہلی صفحہ نمبر دو سو چار تو حدیث بن لگا حضرت ابو نے نبی پاک سرکار نے, سر نے فرمایا یا کون فی آخری رمانے آخر آخر زمانے دے اندر حاکم ظالم ہو گئے وزارا فاسک وزیر فاسک ہو گئے اللہ دیا حداں توڑ آؤ گے کلخا بنا فیصلے کرنے والے جڑے نے وہ خیالت کرانت کری کر جناب عملے کے اندر ٹیکس لین والا بنے ملاری فل نہ مجسٹریٹ بنے نہ جناب اسے والا بنے وہاں سرتی نہ سپاہی نا بنے مدی تاجدار بھی ہدی سد کے جاوا سبحان اللہ نبی پاک علیہ وسلم نے سد کے جاوا رابری دا حقا فرمایا آکا نے کوئی گل سڈے تو چھپائی نہیں جو آنا ترما در اور حدیث میرے مدینے کے تجدار سرکار نے فرمایا حضرت ابد اللہ اپنے مسود مسود پتا توجہ نہیں ہوں نو نمجا ہوجدا ہوے بھاوے عمل کوتا ہی ہوے پر حق نیاج ہوے اپنے अपने सुरी नापे तुर के आवे घसील घसील गए की मतलब लंगड़ा होक नू समझे लूला लंगड़ा होन देना होक न्यादा जो समझना भी समझ लवीओ वा भी سرکار نے نہیں فرمایا وام ہوئے جہاں بوتیاں بہتر ہوے ہوا عالم ہوئے جہاں نماز بوتیاں پڑھتا ہوئے نہیں وام وہ فرمایا جڑا حق نوتا خدا بھی قسم کر کے آنا حق نمجا چار پر نا حق سمجھے مفتی کا مفتی کتاب پر نہ بندی جد علامہ اقبال نو لکھی لکھن لگا اے علامہ لغت عربی دیا کتاباں پڑی علامہ اقبال نے جواب دتا ہاتھ در فرمایا میں کتاباں نہیں پڑھیا تک میں کتابیں نہیں پڑھیا مولی حسین مدوبندی تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھ آئی پھر اللہ مان نے شیر دے اندر لکھ دیتا, اپنے خط دے آخر چیرے سی کل اندر الہ کچھ بھی نہیں رکھتا جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلنگر حرف تو ہر کچھ بھی نہیں رکھتا فکی شار کارو ہے لغت ہے جازی کا آخ مول جی تربی دا کارو نے فقیر اللہ دے لا نا وک لال سبحان اللہ سر کے جا تیرے سامنے انہوں حق والے آلما دیا گلا سنا جہاں غالم دے ظلم دے جی تصدیق نہیں کی دور رہے جے کوئی قاضی بن گیا سی دے فیصلہ حق دے مطابق کردا سی کرتا دی گل نہیں سنتا اللہ دے سچے قرآن ہاں <تصفح> یاد رکھنا سارے علماء مائے حقا و جی کوئی قاضی پہلو بن گئے تے بن کے حاکم دینی نہیں حاکم نو اللہ دے قرآن کی منع چھوڑی ہے <تصفح> جنا چیرتا رہا لال رہنے جدو نہیں منیا تو چھڑ دیتا خدا دی قسم کر کے نہ جا اسلام آزادی دزا دے حکم تو دیران دے حکم تو آزادی اسلام دزرت سید فاروک عالم دی گل سن شروع کر لگا ہے عدل والے سن بارے خود نبی سرکار نے فرمایا ابو بکرو مر باہے میرے بعد آن والے ابو بکر پیچھے چلیا جی ابو بکر دے پیچھے چلیا جے حضرت سیدنا فاروق فاروقیال رضی اللہ ہو تالا نو توجہ فرما حضرت فاروق فاروقیال رضی اللہ ہو تالا نو آپ سرکار کی گل کر لگا راکو نا سبح اللہ خدرت فاروق آلم نے فرمایا وہ لوگو جدو بادشاہی سنبھالی فاروق نے فرمایا لوگو اگر میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن ویخو مینو دا ویخو مچلہ پہ نکل جای رستے گا سمے ہو گیا نبی محمدی حضرت سکار نے فرمایا وہ جا میرے میرے اندر وچوں اگر کوئی بندہ تیرا پن وی مینو ہٹنا ویکھے نبی پاگ دستے تو فل جو کپ مہو مر دے مینو پھر ستارہ تے ہر توجہ فرما دیہاتی پینڈو اج دے آلم ایک پاس نے کا پینڈو پینڈو دیہاتی بندہ اٹھ کلوتا کی یا عمر لو جل لک مملا ہو بے حد لگا پینڈو سال اپنے رب دی کر سم اگر تیرے مرسا بھی تیرا پن وے کھانا گیا تلواراں تلوار کے تینو سدھا کر لیا گڑکور فرما ایک شخصوں بولیا آ آم میں امیر المومنین نے خلی فت مسلم نے انہوں انتظام ہر ایک سال کیا گلم سن لے فرما رہے فرمایا لا خیرا فی کم آخر سبح نے فرمایا ایک شخص پہن دے سار بندہ پندر جاب دے امرا خیرم تکو ہاں ملا خیر افی نہ ہاں جی تلہ تو ڈرے تو پھر تسی کسی کام دیں آسان نہ پھر اسان کسی کام دے کی مطلب جیڑی حاق سچ بڑی قیمتی تو ہاں کے قیمتی کیمتی جایا تو حق ہاں سنے تو قبول کرے <تصفح> اے فاروق آزم سرکار نے خود سمجھایا راک نے سبحان اللہ اسی طرح لڑا توجہ فرما حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہے امیر معاویہ سرکار حضرت میرا سرکار نے کچھ وچوں مالانے سرکار نے گریبا تو روک کے فرمایا سنو تے قبول کرو میں جو فیصلہ کیتا ہے صحیح حضرت ابو مسلم خالانی بیٹھے سن فرمایا سر تری نہیں سنگ گئے کی ہے کیوں پیانا گل حضور سرکار دے گریب کا حصہ ہی بیت المال جق بنائی پہچا پڑنا حضرت معاویہ سرکار تقریر فرما رہے سر خلیف ہے گھر گئے نہ کے پھر واپس آن کے تقریر سے چڑھ گئے پوچھا گیا کدھر گئے سو فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو گسا چڑھ جائے یہ سیتان کی طرفوں اگ ہوں کے پانی نال ٹھنڈا کر دو منوں گسا چڑیا گل کا میں جا کے گسل کر کے آیا پھر ممبر سے بیٹھا انہیں جو آنکھیں آخر تکلف آتما کو سب کے جکلف لکھا اے نہیں یار مجمع بیٹھا میں اس گل کر کے پھر واپس آواں کپڑے خراب ہو جان گے پانی ملتا نکا لوکی کی آخر گئے بادشاہ مگر جیڑا سچا مومن نہیں نا اس کی نگاہ مولا کی قسم کر کے سبھا لیا رن تو سن گورن سن اصا تاریخ نورانی اپنی جدو کھول لے آج تاریخ تو ہے خدا دی قسم کر کے تا تو کٹی جانے اپنے ایمان دین دی سانو پتہ ہی کوئی نہیں انگلش پڑھ کے پتہ یہودی انگریزوں کی ہی سیدھے کی کردار کرا ہے یہودیاں دی تاریخ دا پتہ ہے پر اپنے اسلاف امت اپنے فقیر تے آلما پچھلے بزرگوں کی تاریخ دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں اگر پتہ ہوں تے سارے اندر اوہی ضرورت پیدا ہوں رہے سجر سیونی دے باہر رکھ درخت نہ لگی ٹہنی جیسے باہر آئی جی ٹہنی کٹ جائے بال کٹے پایا تو سانو پتا خدا بھی قسم سڑنے آ پائے ہر سالوں کے پچھڑے پرویشا جڑے ہوں گے اپنے بزرگوں کی تاریخ دین سڈے دل دماغ دردی اصا ان فکی رواں دل ہوں کھول کے دیکھ مولا حسین کی کر و کھایا میرے مولا حسین سرکار نے وی کھ لائے مزہ لے جی یدید گلت گل کو تسلیم کیتا ہوئے میرے مولا حسین نے اک چک پا کے گل ہے تو جو فرمائے میں لگا اگے جمے جمے آئے گا مدینے گلام جڑے حکم تو نہیں ڈرے طاقت تو نہیں ڈرے زور تو نہیں ڈرے کی پرواہ نہیں تھلکیا کی پرواہ نہیں کی نبی کا حق ہمیشہ ہوں سنا وا ابدل ملک بل مروان ابدل ملک بل مروان کا دور سی ابدل ملک بن مروان کا دور تے خلیفہ خلیفا سی تے دا گورنر مدی کا حجاج بن یوسف سی حجاج بن یوسف درم دیا مثالہ بڑیاں ملیاں پھر مثالیں مل گئی نے وہ آدھے فلانا روانے کا حجاج بن یوسف ہی بڑیا پھر ہے جیسے فلانا فراؤ بڑیا پھر ہوں توجہ رکھ سدکے جاوا ہلور دہ غلام سی جنہیں حجاج بن یوسف دبد المروان اتفاق رکھا نہیں دا نام حضرت ابن اور بادشاہ حجاج بن یوسف گورنر تو نبی سرکار دے گام سعید بن جچہری سدیا گیا ہوں جو پھر سوال جب پیا ان سنا وا سمان لو پتہ لگے تو ابران نے کئی گربڑا نے صحیح اجر بلے تو کئی بال کے سائکان کئی پولیس جہن نے یقینی نصر والے یہ سمجھ جاویں گا قسم کر دیا نٹر سد کے جاوا حضرت سہی دبلے جب اللہ ہوتا لا لو حجاج بن یوسف دور جلو پہنچتے نے پوچھتا ماں اس موقع تیرا نام کی بلے جب آئی تک بن کثیر میری اما میرے نام نالو زیادہ جانتی ہے جب دیکھ جواب سنتا جا سد کے جاوا جنا دل جا رہا مولا وسرا خدا بھی قسم کر پاندا ہے تیرا نام اے تو تے بدبخت تیرا نام ہے کسی برکانت امی آ نامو بسمی منکا میری ماں تیرے نالوں میرے نام نا جانتی ہے وہ آدھا ہے تو بد بدبخت تیری اما بھی بدبخت وقت آ دے نے اللہ گائب جاننا ہے جب دبت دنیا نارند لا شولہ مار دیا اگ دنیا کے اندر وہ لوگ تینوں ساڑیا جائے آفر جے تینوں ایسا پتا ہوں میں رب بھی تینوں سمجھ ل تینوں پتا ہوں گا میں رب بھی تین سمجھ لینا دس محمد آخنا سہید فرما نے سہید فرماس علی دارے کی آخنا علی جنتی سی جدی سی حضرت فرما حضرت اگر میں داخل ہوا گا جنت در میں آپ ہی پچھاڑ گا ایڈا جیمدی ناڈا میں جانا جنا د سوال کرد خالق نو بہت پسند کہڑا سی آم فرما نے اور ہی جاند والا آپ ہی جاند مینو کہڑا پسند ہے اگزا آ جانا ہے وجہ کی ہے تو ہسدا کیوں نہیں حضرت سہدے جب آخد تو سہید ہاں ہسدا کیوں نہیں آپ کے نے ہسنا کخلو کہ ہسے گی جہا مٹی بنیا ہو مٹی مٹی نے کھا مینویلا دس نہیں ہو سکتا اس واسطے مینوامی ماری جانا ہے پھر یہ ہسنے آ فرما دل ایکو جہ نہیں ہو دل ایک جا کی مطلب میرے دل دے اندر مولا تھا خوف میں وہ ڈرا رہا تو بے خوف ہے لاجواب ہو گیا اجمن یوسف توجہ فرما جب چارج کوئی جناب میرا دائے دیتے چل سکیا نہیں حجا اجمن یوسفا پاسا پرتایا توجہ فرما ہوں دوسرا پتا سٹن لگ گئی اپنے سامنے سونے چاندی دیا تھلیاں رکھ لی کھیڈ لگ پیا حضرت سہدے جما و کھاؤں گا وے حضرت سہدن جب فرما نے جی یہ کٹھا قیامت تو عذاب تو بچن دی خاطر پھر مال چنگائی جی دنیا دیا یاشی کتھا کی ایاشی دی خاطر کٹھا کی بیٹھے پھر یہ ہوئی ادا اپنے گاقیا مت نو تیرے واسطے جدو ہے تے تلا لال نہیں آیا اب فیر پاسا پرتیا ہوں اگلی گل سن پھر اب آ ہے اس طرح کرو ایک سرنگی بجا والے بلاو تو مورے والے بلاو سرنگی جانا او او دا نا شرنا جہ لکڑا بڑی جی مرلی نہیں ہوں اس طرح کا لکڑ کا بڑیا انہیں وہ وجا والا بھی بلایا تے او ساز بھی بلایا تو سامنے وہ بجاؤ لگ پیا سہی دبن سرکار رون لگتا ہجہج <تصفح> <تصفح> بڑا حیران ہوا بڑی عجیب گل ہے ادھر سال وجہ آ فرما نے ایس دندر پھوک ماری یاد آگیا جدو اس ماری منلا یاد آ گیا جیا مت ہو لگے گی حضرت اسرا فیل سنگ دیا سورج نو آخد سورج فکن گے دیا ساری خدائی ختم ہو جائے گی پھر کئی سالوں تو بعد گے پھر سارے اٹھ کلو گے اندر پوک ماری ہے دے جاؤ ویخ د اے حیمان ایمان آلم تے ایمان جو ہوملا پھر بادشاہ دی اکھ چکھ پا کے گل کرے جنا سور رات ستیا ساڈے وے نو خدا یاد آنا نہ قیامت یاد تے سمجھی خرانے اپنے آپ بہشتی تنگتی انہوں تے آپ لانتی دی تصدیق کرنی ہے آپ فرق جانا ہے خدا دی قسم کر کے آنا میرا تبجنا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ادھر آپ فرماؤ نے جد میں اس شرنا ویک میں لکڑی سی अपने मुडो कटीचीए अपने दरखत तटीच के आईए पहुंचीए मैनु वेला याद आ गया वे, दुनिया फनाक के वे, वे। جی بندہ کٹی دوسرے تو کٹیج کے مر کے تر تو جا توجہ فرماگ فرما جائے تارا وی مت جانور یاد آ گئے اپنی ہاں جی جناب سزاواں پگت کے گوئی جناب ادلو انساف لین گے رب ربلا لمین دا حج آج کہیں لگا تبجو فرما حج آج اگلی گل اور کرتل کر دو لے جاؤ تو کر دیو حضرت سید دبلے جب سرکار نو لے کے جا رہے ہیں حضرت صحیح دبل جب اللہ ہو تالا نو سرکار جدو جانے نے وجہ تو وج ہے علی للی خطر ہنی فو من مشرقی کروا دے میں اپنا روخ رب وا جا رب نو پیدا کرنی آدھا جدو پھانسی دیا جے قبلے والے کا موہ لیا جے قبلے تو ہٹا کے ماریا جے حضرت شہید آدھا اے قرآن دی آیت جب دن رب فرما ہے, ہے جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ چلے اللہ تو ہٹاوے گا جدھر رخ کرے گا سان ادھر ہی مولا نظر آوے گا سد کے جد سوڑ کے جار کے دیتا کہ کسی پاس نہ بھی منہا خلک نا کم وی ہا نوئی تو کم وہ منہا نخر جو کم تارا تو یہ واپس لے جانا اٹھا میں آپ نے آیت پڑ کے دسی مینا مارے گا میرا اصل مقام مل رکھ ہوا اگے سو حجہج کہ لگا ضم کر دجرت شہید فرماشہ شہد اللہ محمد اے میری گواہی لوگ گواہی فرما اگے اللہ تسل تو اللہ احد یق لو ہو بادی اگے فرما رہے یا مالا اس حجاج نگو طاقت نہ دینی جو میرے بعد کسی مومن ملو قتل کرے اپنا خیال نہیں خیال پچھلیاں کا پیا کھلا وے تو جو فرماج تو سد کے جاوا حجی ایک شارا وڈیا گئی نے اللہ کا ذکر کردیا کردیا ل سجنا اص نائی لجنا سب توڑ نبھائی تے جان در حصر جی آڈ پردے کج لی اور اے جی رکھ لئی لی پردے کا لئی پردے کا میرے سدک <سجد> <سجد> <سجد> جانا جب دی اور اور آشق دیوان آلم دلم د ش سن, عالم دے عالم دے شیخ دی گل سن جدا نام حضرت سفیان سوری اے اے اے اے دی سن سدک جاوا مدینے غلام ایک دوسرے ادارے قسم ہونے چوئے رہ گئے مار کزدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے چھٹے نے جیسے سور وہ پھٹیا ہوں جاتے ساڈے پھردے کوڑا نے تلکر بڑے سری جانا جو زمانے کے فراؤن نے تے جو یہودی کے منصوبے نے سارے جہ بہ کے چٹ چٹ کے ڈالر رنگیا تو کتا ہی چنگا خدا دی قسم کر کے آنا مدینے دا تاج کسے تاجدال کسی نہیں کر سکتا مدینے کے تاجدال غلام بھی کسی سبحان اللہ. <تصفح> اور گا اور دور, <تصفح> دور آرو رشید رحمت اللہ <تصفح> اور یہ بھی تم جڑے ظالم ویلے تو جہے عالم سن چنگے نہیں کروڑوں درجے لیکن کول جڑا کیونکہ اگلیا کی نگاہ بریق سی اس واسطے ان لوگوں سمجھتے سنے ہاتھ گئے سانو تے نبی شرح دین اسلام کا پتے کوئی نہیں نا تا کر کے منافق نومنٹ نو سمجھنے اتے کافر نو آدر ہر چیز ٹھیک سمجھی کھڑے پر سد کے جا حضرت سہری رضی اللہ لو ہارون رشید بادشاہ سفیان پہلو دلی سن हारून रशीद भा बनिया जब बादशाह बनिया बादशाह बनिया कई मुबारकबाद देने वास्ते गए हजरत सुफियान ना गए सुफियान सौरी सरकार नहीं गए हारून ने चिट्ठी लिखी अपने यार वले मैं संजाओ اللہ نے مار والے جائے. <تصفح> نہیں ماروا لینو بڑا می نے عزت دتی میں بادشاہ بڑھیا ہوں مین مبارک دن واسطے نہیں آیا وجہ کی ہوں چیٹ لکھ کے اس نے بھیجیا اپنا ایک خادم توجہ ہے خادم اپنا بھیجیا ہوں جا نام سی اباد اباد تالکانی اباد تالکانی نارو رشید نے فرمایا ایک کتاب پڑ جا کوفے والے کو جد جا اب بنو سور قبیلہ پوچھی جد درشن قبیلے پہنچے برادری کا پوچھ کے بچ پوچھی سفیان نور ہی کہڑا ہے ہوں خا پڑ سفیان سہری دول پوچھد جدو فرما رو رشید نے فرمایا جدو اے, اے خط میرا اگ سٹی تو جو آخ ہر گل نے کتاب خط خت فر فرقے سیدا کوفی پہنچیو کبیلے کا پوچھو دسیا گیا سفیان ہے حضرت سفیان کول پہنچیا مسجد کت بولو تو صحیح مسجد اندر بیٹھا سی جد پہنچے حضرت سفیان دی نگاہ پی پچھان گئے بادشاہ گئی کوئی لگتا ہے فور اٹھ کے نماز شروع کر دی انیک لے کوئیلہ نہیں سی نماز دماز دیلا نہیں سی اٹھ کے نماز شروع فرما دی جد نماز شروع کی او اپنا لے فرما اعوذ باللہ کیے فر آؤ بے شا اے پڑھیا پہلو آؤ ز اللہ ہو تیری پناہ لینا وا ہر اسے تو جا سر صرف میں اس آنے والے کا سوال کرنا جہرا ہمیشہ خیر نال میرے کو یہ گل کر کے نا آباد فرما نے میں گل سن لائی ابادن آب میں گل سن لی میرے دل دے اندر اتر گئی ہوں تو جو فرما میں جنے مسجد بوہ دے بوہے تے دھا گھوڑا بنیاں بن کے میں دیکھا آپ نے نماز شروع کر دیتی ہے انہاں دے درح بیٹھے سن ساری سرکار درویش بیٹھے سن سال کا پتہ مریدا تو لگتا ہی جا بے نیاز بے پرواہ مجور سرویش بھی تو نہیں دے سن بعد آد میں میں مسے تگیار سر سٹ کے بیٹھے سارے درویش شیخ نماز پڑھ رہے ہیں لو درویش سر سڈ کے بیٹھے نے اگے سن آ کہ مینو اج لگا سر اج جھکائی بیٹھے سن جے کوئی چور حاکم دے ڈر تو سر جھکا کے بیٹھے حاکم دے ڈر تو چور سر جھکا کے جی بیٹھے ہوں ان اپنے بادشاہ مولا ٹالا تو وجہ سر جکائے ہوئے میں سلام کی مینو واپس جواب نہیں دتا فصل تو کسے سر بھی آم ہاں کسے سر نہیں اٹھایا سر اٹھاؤ تو بغیر ہی مینو سلام دا جواب دے دتا ہے میں کھلوتا وا किसी बंदे भी मेरे हल निगाह नहीं की थी। मैं उन्होंने दरवेशा नदों वेख्या मेरे जिसम तपकपी कप तारी हो गई कंबाणी लग प्या वह अजीब दरवेश ने बादशाह चुके भी नहीं वेख दे عجیب نے میں نماز پڑھ رہے انہیا میں خط سی سٹ خط مبارک ویک خط ویک حضرت سفیان ساری سرکار نے जमें बिजली दा दा। का झटका नहीं पा झटका पै मार के उथे जा पैने मैनु इंज लगा जो सप्पी डर लगे डर क्यों गया आई बादशाह चिट्ठी ए डर क्यों तो भज गया फिर गया सदगा सलाम किया अपने आस्ती हत्थ बना लिया हाथ के अपनी चादर अपने हाथ हथते वलेट लीए वहट के खत चुकया चौके जो के पिछे दरवेश बैठे सर उन्होंने पासे खत सटे खत सद के फरमा یا کو بادم یقرا پڑھا یہ کی لکھا میں اللہ تو معافی منگا وا اس شے نو ہاتھ لاوا جس شر نک گیا جن کی مسلمانو کی سمجھنا نبی شریعت آئے کپڑا ولیٹ کے خت فرا ہے خطنا چکا فرماندے نے پڑھیا جے کی لکھا میں ہاتھ اس واستے نہیں لایا اس خط نالم ہام حالانکہ ہالکہ رشید دشیل تین سناواں گا لیکن دے کسی ویل جا سی نبی شریعت دی وجہ فرمانا میں اللہ تو معافی منگنا میرا ہاتھ یہو جی شہ ن لگ جائے جیری شہ توجہ نہیں یہ بدھو قوم بن گیا بدو جب سے یہ قوم انگلش میں غرق ہوئی رات میں گرک ہو گئی بٹا توجہ نہیں کی ادرویز ابا داخ باغ گلاما لگے سپد ڈر ڈر ڈر ڈر ڈر تے ہاتھ کے پڑیا تے حضرت سفیان بڑی حیرت نال ہسن لگ پا تے ہسد پڑھ کے فارغ ہوا تو آپ فرما لو دجے پاسے جواب لکھ لو ان آخیا بادشاہ وٹھی جاندی دی کوئی نوا کاغذ منگا لوجہ نہیں کیوا کاغذ منگا لو آم فرما نے سال مل ا خط بھی کنڈ والے پاسے لکھ دو اگر ہلال د کاغذ لیا لے تو جد کیا متعلق دن مل جائے گی اگر اس نے حرام تو لے لیاو پھر اس کاغذ نالی وہ جہنم جاوے گا تو میرا ہاتھ کیوں لگے میرا ہاتھ کیوں لگے کسی ایسی شہلوں جی ان کو میرے دین فساد کا سبب بن جائے آپ فرما نے میں ہو جا نوا کاغذ نہیں لے سکتا دے خط دے پٹھے پاس ہی لکھ چڈو ذرا توجہ فرما دے کی لکھیے دروے شرد کردہ نے لکھیے کی آپ فرما نے لکھو ہوں ستبارت سن سدکے سدکے نبی شریت گلامو رول گیا جدو نے سانوں شایا خنزیر لب گئے ماں تو بسم اللہ رحمان رحیم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرل ابدل مزرفیان بن سعید بن منظر السوری عبدل مغرور بللہ وال ہارو رشید ہرارا لکھا خط گلاہ گار بندے سفیاان گناہگار بندے سفیاان طرفوں اس بندے و جڑا امیداں پی کے دھوکھا کھا بیٹھا امیداں کر دیا جا گے تو بخشے جا گے امید پی کے دھوکا کھا بیٹھا ہارو رشید اللہ سلے بہلاوت ایمان کی لذت اللہ نے کھو لیے خوفیستے جڑے ہاتم بڑے ظلم ظلم اما بعد اس حمد و, و سنا تو بعد میں تیرے وال لکھنا پیا میں تین دسنا چاہنا تیری میری یاری کی رسی کٹی چی کتیج گئی او تری محبت لوں میں کٹ دتا تھان بدل دفاع ما مال تائزیاتی کرنا ہے پیا اس نال تو مینو جناب والا گوا پیا بڑا لیا اپنے آپ کا اکرار کر کے ہاں گوا مینو بڑا فن فکت اسی گہ رے حق, حق بی مال چو خرچ کری جانا ہے پیا اور جس کا حق نہیں بنتا نال لکھ نال گواہ پا ہے کہ میں گواہ بھی بن جا تو جڑا کرنا میں گواہ درما سارے لوگوں میں تہن گواہ بنا کے چی پا لکھ لا ملا سانو ادہ د تالا کا گدن میں نا جیلا ہے تالا میں چل لے کو لمعہ ہو گیا میری یہو جہالم کوئی ارانہ سنگت نہیں جو کیا میں تالے دن تصا سارا گواہی دینی مانے جناب توجہ جو فرما توجہ جو فرما یا ہر اگے چل کت چل رہا کرنا کلو جی گریبان کا حصہ ہی وہ نہیں پہنچا رہے نہ حصہ دے نہ اللہ کے رستے کے مسافروں کا حصہ دے رہا وے نہ جناب جی قرآن دے آلما کا حصہ پورا پیا کرنا ہے نہ علم والوں کا پیا کرنا وے نہ یتیما کے مسکینوں کا پیا کرنا ہے سارے <سؤال> کی مجازت جیڑی جدو ختم ہو جاوے گی مولا دی مار گا جب گا تینوں لگ پہ جان گیا وہ ہارونا میں نصیحت کر چوڑی چھوڑی اللہ دو ڈر یہ جی آئی جی عوام تین اللہ نے دیکھی رب تو ڈر وافظ محمد الفیت حضور سرکار دی امت دا پورا خیال رکھی نبی پاک سرکار دے ہاں جی خلافت کری ہاں گئے کا اگے جی لکھ دینا فرمایا جی حکومت پچھلیا دے کول, دے کول نہ آ سکتی پچھلے کو ہاتھوں گئی ہے پھر تیر آئیے او تیرے کول ترے گی کسی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 اور آل جاوے گی دنیا ایک تو پھر, پھر کے ایک پھر پھر کے آخرت دمال کٹا کر لیا سو بد پس کو ہی دنیا آئی تے نے دنیا کے اندر شی نی گوا برباد کر دیا گیا یہ خط لکھا آخر درد لکھ کے فرما مینو جواب نہ لکھی پھر میں جواب نہیں لکھنا پھر نہ بادشاہ توہین ہو گئی ترجیح فرما سات لے کے تو واپس خادم پہنچ دارو رشید دیکھو جدو پہنچا نا ہر کیفیت ویخ آیا فقیر دی حالت ویم سی پلٹی جسم کمرے جتی کوئی نہیں سوار ہونے دی بجائے ہاتھ نال فڑی جا رہا جب پہنچے نا تو آدھا مر جا کے اجازت لربان دول میں آیا وا سفیا نسوری کا خچ کا جواب لے کے واپس انہیں ویخو میں آگل ہو گیا گیسے گی، ای آیا پیدل توڑ کے آ کر گلیں فکیر سڑ چڑھن کی پہنچی ہارو رشید آدھا ہے سنا آج والا تو نہیں بدلیا پر جنو کلیا اسی وہ پھر کے آ گیا دس کی آخر سو ساری کہانی چیلا بیٹھا ہرشاہ چا. <تصفح> خلیفے وقت تو میں گلے ایتو سنگل کل سے بن کے انہیں پر وہ بھی تے بادشاہ سی پھر حضور سکار کی شریت نو تو منع آئے حق کی گل کے دل کھل جا دی قسم کر گیا ہارون آدھا آ دنیا کے گلام یا عبیدت دنیا آ دنیا دے بندے ہو تی رب دے بندے ہو من گرج تموہ پہ جنوبے برباد کر چڑیا ہزور کی امت ہی ہے پورا سفیان پورا ہزور کی امت ہےفیان آشا نا اپنے حالت چڑ دیو نہ کی جی ان نردس ہاں ادھر محمود گز مری گئی سن جدوںسن خرکانی سرکار کو پہلو اتوں گئے خورا سان پہنچے سوچیا میں ہالے اپنے سرکاری کم آیا ہوں ہوں جس کی کو گیا جی ہوں اس حال فکیر کو واپس جواگا پھر نیت بنا کے فکیر ابول حسن خرکانی دل پہنچیا گلا ہوئی ازمائشان ہوئی وقت تھوڑا نہیں تو گل بڑی سوادی سی جو فرمان سڑکے جانا جب پہنچا وے توڑا توڑا سونے چاندی پیسوں کا فروغ سی ابول حسن خرکانی حضرت عبدالحسن حسن خرکانی سرکار کول ایک سکا ٹوکر پیا فرما نے کھا کھا کے چبا کے, کے جب وہ سنگ تک لے گیا محمود کول ہٹا نہیں اتر فرما نے یار ساڈا سکا ٹکڑ تیرے سنگ ہیٹ نہیں اترتا تیرے پیسے توڑیات ہوں ساڈا سکا ٹکڑ اتنا نہیں لے جا سگلا پیسے نہیں کھا سکتے حضور سرکار دی غریب امت کا حصہ ہی مینو نہ جنا سونا کوئی کم ہوگی داسو فرمایا ہاں ضرور آدھا کی فرمایا, فرمایا فرما نصیحت آسیحت کر فرمایا نسیحت پرہیزگار بنی اللہ تو ڈری رب ربدی مخلوقات دی دی خدا دیا بندہ سنڈے مشائق اندر سن سڈے فکیر انجدے سن سو ان سدر اوب گیا ہوں کی گل سنا میرے منشر پاک دی آستانے میرے منشر پاک دے آستانے, دی پاک دی آستانے دی گیا صدر اوب آپ بٹھے کسے ایوب کیا ہوتا پرواہ کی پرواہ نہیں کیتی سرکار بچ رہے کیونکہ جد مرشد سانوں کا ددی بے پرواہی او می ہوا جے یار رائے جاگے پر مرشد جاگی لالائی دن نیندر کرے سوائی او کوڑا تختی اس دنیا بابا ہو اتر سچی بادشاہی یہی کیڑے جڑے کٹے ہو کے تو فراؤن کھول گا جو اگو منصوبہ دے آخر کبلا بالکل ٹھیک اقبال فرماندہ یہی شاخ ہر محا در چکھا تھا یہی شاخ <ساعت> جو چڑا کر بیچی کھاتا گلی میں دوں دل کے سو چا در یہ ہے پیر جڑے تر کے جن کے آنا بجا کی بجائے اس دیکھیے کی تی منا کی وجہ من کو آسروں इकबाल आंदा होई पी रही जेड़ा ओस करनी गुदड़ी फकीर भी वेच दई बीबी खातू ने जनपद की चादर वेच दई बल वैशो चादर गई में बूजर बूजर की चादर की मतलब دین دی عزت اسلام نوے ہوئی زال ویچ دئی <تصفح> ویچ کے بغیرت ٹکڑ کھاندئی اپنی عزت بڑھ گئی اللہ میں اقبال آدھا میں مجد الفسانی کے دربار سے گیا میں عرض کیتی حضور پنجاب کے صاحبزادوں کے لیے فقیری کی میں نے فقیری کی اپنے لیے انتظاہ کی پنجاب ملا پنجاب کے صاحبزادوں کو فقیری نہیں مل سکتی ماں پوچھا حضور کیوں فرمایا فکیری کا کم اپنی عزت بندے کی رلا رب اے کے ترے کھڈ کے نا ترے جیکٹا پا کے ترے کھڈ کے آپ بنا جا اپنی بناؤ نہ چاہے فکیری نہیں مل سکتی لانت دی قسم کر کے نا مولا حسین نے اپنی ہر شن بھی دین تو ماری باہر کے دسیا وے وا صاحبہ تو میں سی علی دا پتر پوے سا پاک دا لختے جگر مدنی محبوب والا سروالا آکا نماز اندر لاڈ لال حسین کدی اگے لگ جائے کدی پیچھے لگ جائے حضور سرکار تھد کے جانا جی موٹیا توار ہو جائے حضور سجدے لمے کر دین جے اٹھا لین موٹیا تو فرما دیکھو سواری سونی اے اے سوال کھنے سونے ایڈے لاڈ ایڈے لاڈ جنہ نے اٹھائے نے ایڈے نال اٹھائے انہیں نا حال ویخ لے سر مبارک نے میرے گا رہے خدا بھی قسم کر کے آو حضور مولا حسین سرکار جو پتر بہادر دن شہید दर्शावे नहीं चल मौला बार गाल जिन्हें पैलो न करेगा उन्नी न करनी पवेगी आका फरमान सुनो हमारा बेहतरीन बे हाक वो है जो आलमों के दरवाजे पर जाए اور جو ہر موقع پر گلا بڑی سرحماد بن سلمان گلام ہے جب وہ گیا نا محمد بن سلیمان بن سلام کی بھی, بھی حاکم سی تو دیکھا فقیر نا کمبی لگا جانا کیا آتا ہے فقیرہ میں ڈر بیٹھ نیٹ میں تین ویک کے پہ ڈرنا فرمایا میں حدیث پاک نبی پاک سرکار دی میرے تک کپڑی ہے کیا ہے جہرا عالم علم اپنے اللہ دی ذات نا اپنے علم اللہ ری کرنا چاہتا اور کوئی مقصد نہیں آلم کو ڈر فرمایا عالم علم اپنے تو خزانے نوکری ملازمتوں پیسے کٹھے کرنا چاہے حضور سرکار دا فرمان نہیں فرمایا وہ پھر فر ہر شاید تو ہے فرمایا یار سڈے تو تاں کیا ڈرنا اصا علم کسے دنیا واسطے نہیں پڑیا دے علم نو حضور دی ذات واسطے رب واسطے پڑیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> ओ, اگر فرعون کی درپر مرید قوم کے حق میں ہے وہ کلی اللہ ہی اتو, کلیم اللہ کلی ملا روپے اتو شہد لاد دی روپ کپڑے اتو تو مردہ لا دے تھا جو منصوبہ سانو نے بال آدھا ہو اگر قوت کم کی در پردا مرید قوم کے حق میں ہے لانت وہ کلی ملا ہی یہ کلی ملا ہی قوم کے حق چری تے جی اتو کلیملہ بڑے پھر ہوا نہل گے تلیکشن پسند کر انگلش نسند کرنا جی راہوں دیں گے سانو قبول تھی دل کو پالا تم قسم بہت کم ٹنگلے خدا کی قسم کر پا اپنی تاریخ پہ چلنا میں یار گل تو سچی کرنی پی گل تو سچی کرنی ہے کوئی علماء انہوں نہیں علماء لیے وہ ہیں جو صرف نبی کے دربار پر بیٹھتے ہو مالا حسین بھی یہ سبق پرا گئے ہیں یہ سبق پڑھا تو جی گل کرو فلانا ہے تو میں آخا گا یزید خود ایک بہت بڑا صاحب زیادہ ہے آج کے بعد یزید کو کہا کرو حضرت سیدنا یزید احمد اللہ صاحبہ صاحب کیوں جو بھی صحبی کا پتر ایمان لال دسو اج دیکھ دربار دربار دربار ولی بھی شان بہتی ہے جی سہادی کی <tis> <tis> صحابی کاٹیا کھڑا تو کدی نہیں آتے حضرت ابراہیم اولاد نے علیہ السلام کا پتر کلان وہ بھی صاحب لاتا میاں صاحب سرکرا سرمندہ ہوتا سی بہلی وہ شالا بندہ بنا وے صاحبہ اللہ دکی رات صاحب ترے والے جن کم آ گئے ان آن کے انہوں ان دینے مستقفا دشمن تاغی بنا لائی خدا دی قسم کر کے اللہ اے ہمارے اولا ما کرو اللہ ہمیں وہ علماء مشایا خطار فرمائے جو کسی فروخ کے ساتھ ساتھ بار نہ کریں بلکہ محمد کے دین کے ساتھ معاف کر رکھے پر بھی آئی میرے کو کل میں اخبار دی اسلام آباد کالج پرنسپل درندہ بن گیا سو بچوں سے بدکاری کی کوئی گل نہیں ترقی تو ہے بھائی سو ہے نا حالت وغیرہ کل ترقی ہے مطلب ہے نا آ میں ملا تو پیروں تو سد کے جا سکول کھول کے بیٹھے جا مسجد میرا سلام کرنا مسجد تعمیر ہو رہی ہے جنہیں